عاد ان شاء اللہ اززاد جل اززاد جل آج کے سلسلے میں ہم سلسلے میں ہم ہند کے شہر مم مم مم مم مم مم مم شہر دہلی میں ہونے والا سنت و بیان بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے صلو علی الحبیب سلوی اللہ تعالی علی محمد مقبول میں ہوتا نام سدکار ایرد اللہ رب العالمین وسلا تو سلسین می توجی روش میو سل تو سلام والا یا حبیب اللہ سلام قیا نم کا الحمد للہ رب العال امین چودہ سو اکتیس میں ہجری ماہ زل ہجت الحرام کی ساتویں شب مطابق تیرہ نومبر دو ہزار دس بائیس خواجہ کی چوکھٹ دہلی شہر میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مے کے مدنی ماحول کے زیر سایہ سنت و برے اجتماع کا اہتمام ہے دوروں نزدیک سے اسلائی بھائی اس اجتماع میں شریک ہے پردے میں استائی بہنیں بھی سن رہی ہیں اس اجتماع کی, کی مزید برکتیں لوٹنے کے لیے آئیے کچھ اچھی اچھی نیتیں کیے ہیں فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہس مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے میرے آقا اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرطبت پروانت خیر و برکت شاہ امام احمد رضا خانحمۃ الرحمان فتح شریف میں اچھی نیتوں کے تعلق سے مدنے ذہن دیتے ہوئے رشا فرماتے جس کا خلاصہ ایک مسلمان نماز پڑھنے کی نیت سے مسجد کی طرف جا رہا ہے تو ایک نیک کام کی طرف جا رہا ہے اس کے ہر قدم پر اس سے ایک نیکی ملے گی اور دوسرے قدم پر ایک گناہ معاف ہوگا لیکن یہی مسلمان اس نماز کو جانے کے ساتھ ساتھ اس عمل میں مزید کچھ اچھی نیتیں شامل کر لیں چند ایک نیتیں آپ کو ارض کرتا ہوں راستے میں مجھے جو مسلمان ملیں گے ان کو سلام کروں گا جو پریشان حال اور مصیبت زدہ مسلمان ملا تو ات امکان اس کی مدد کروں گا مسجد کو دیکھ کر جو درد پڑھا جاتا ہے وہ درد پڑوں گا سیدھے قدم سے مسجد میں داخلوں گا الٹے قدم سے مسجد سے باہر نکلوں گا مسجد میں احتکاف کی نیت کروں گا مسجد میں مجھے جو جاننے والے ملیں گے ان سے دینی مسائل پوچھوں گا اور جو مجھے معلومات ہوگی میں دوسروں کو سکھانے کی کوشش کروں گا اب یہ اتنی ساری نیتیں میں نے آپ کو چند گنائی دعوت اسلامی کے بانی اور امیر زمانے کے ایک کامل شیخ طریقہ شیخ شریعت قبلہ امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اختار قادری سیائی دعوت برکات مولالیہ نے بھی ہمیں مختلف جائز کاموں سے قبل اچھی اچھی نیتیں فرمانے کی ترغیب دلائی ہے تاکہ یہ اچھی نیتیں کر کے ہمارے ایک ہی عمل کو ہم مزید ہمارے لیے اور نیکیوں کا ذریعہ بنا سکے ابر و آخرت برکت کا ذریعہ بنا سکے تو آپ اس اجتماع میں حاضر ہیں تو اس اجتماع کی بھی چند ایک نیت اور کر لیجئے انشاءاللہ شاء اللہ سب اج ان نیتوں کی برکت سے ثواب میں اضافہ ہوگا اور دنیا و آخرت کی برکتیں ملے گی نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں تو چند ایک نیتیں ہم کیے لیتے ہیں اللہ از وجلہ کی رضا پانے اور ثواب کی نیت سے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں حت المکان امام میں یک سوئی کے ساتھ ہو سکا اتنی دیر با اگب دو زانو ہو کر نگاہی نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں کو بڑے بیان وغیرہ سننے کی شہادت حاصل کروں گا انشاءاللہ حق جانے کی صورت میں اپنی سہولت کے مطابق بیٹھ کر پھر دوبارہ دو زانو ہو کر بیٹھ جاؤں گا جہاں جہاں اللہ السب و جلا کا نام پاک سنوں گا حسب موقع جل جلال یا السب و جلا کہوں گا میٹھے میٹھے آکاش اللہ تعالی علی وسلم کے تذکرے پر درو شریف پڑھوں گا اللہ اللہ کے نیک بندو ولیو صحابہ کرام علیہ مردوان کے تذکرے پر حسب موقع رضی اللہ تعالیٰ یا رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا اللہ وجلہ کے نیک بندوں کی باتیں سنیت کے ساتھ سنوں گا روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں کے ذکر میں رحمتیں ناصل ہوتی ہیں اپنے آپ کو رحمت کا بناؤں گا اس سنت میں مجھے اچھی نیتیں کرنے کا جو جو موقع ملتا جائے گا اچھی نیتیں کرتا چلا جاؤں گا گناہوں سے توبہ کرنے کا موقع اس اجتماع میں ملے گا میں انشاءاللہ تعالی اس اجتماع سے گناہوں سے توبہ کر کے اٹھوں گا جب جب میرے کان میں علی الحبیب کی صدا آئے تو علی الحبیب کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی حبیب پر درود پڑھو تو ان اللہ تعالی اس صدا پر میں محبت کے ساتھ بلند آواز سے طواب کی نیت اور اس نیت کے جس نے علی الحبیب کی صدا لگائی اس کی دل جوئی ہو ان نیتوں کے ساتھ درود شریف پڑھوں گا توبو الا اللہ کی صدا کر اجتماع میں لگی دوبئی اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب اللہ کی طرف توبہ کرو تو ثواب کی نیت اور گناہوں سے توبہ کرنے کی نیت اور صدا لگانے والے کی دل جوئی کی نیت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھوں گا اگر آنے والے دیگر ہی بھائی جو اجتماع میں آ رہے ہوں گے ان کے لیے جگہ کشادہ کر دوں گا خود سکڑ کر بیٹھ کر ان کے لیے جگہ کشادہ کر کے ثواب کا حقدار بنوں گا اگر میری وجہ سے کسی مسلمان کو کونی لگ گئی دھکا لگ گیا تکلیف پہنچ گئی تو بلا شرمائے اس سے معافی طلب کر لوں گا اگر کسی کی وجہ سے مجھے تکلیف پہنچ گئی اللہ جلہ کی رضا کی خاطر اسے معاف کر دوں گا اور کڑکڑ نہیں کروں گا صبر کروں گا اور کسی قسم کی بھی پریشانی اللہ نہ کرے لائٹ وغیرہ کوئی مسئلہ ہو گیا یا کوئی اور گرمی وغیرہ کا مسئلہ کچھ بھی پرابلم ہوئی کچھ بھی دقت آئی اللہ تعالی کی رضا کی خاطر صبر کر کے خاموشی اختیار کروں گا انشاءاللہ صلو علی ان شاء اللہ تعالیٰ محمد علیہ و, و بارک و وسلم حضرت اللہ عنہ جلال الدین سویت الشاقعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے مجموعہ احادث جمع الجوا میں میں یہ بڑی ہی ایمان افروز حدیث پاک نقل فرماتے ہیں سلطان دو جہان مدینہ کے سلطان رحمت عالمیان سرور دی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جو مجھ پر جمعہ کے دن اور رات سو مرتبہ دروش شریف پڑھے اللہ تعالیٰ اس کی سو حاجتیں پوری فرمائے گا ستر حاجتیں آخرت کی اور تیس حاجتیں دنیا کی اور اللہ تعالی جل جلال ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو میری قبر میں یوں پہنچائے گا جیسے تمہیں تحریف پیش کیے جاتے ہیں بلا شبہ میرا علم میرے وعد ویسا ہی ہوگا جیسا میری حیات میں ہے سلو والم شدید سندا را می وسع بارک وسم تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی متبو 412 صفحات پر مشتمل کتاب عیون اور حصہ اول صفحہ چہتر پر نقل کردہ حکایت کا خلاصہ فرمائیے حضرت سیدنا یزید بن سرا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایک مالدار مگر کنجوش شخص تھا وہ اللہ السوج اللہ کی راہ میں کچھ بھی خرچ نہ کرتا ہر وقت دھن کی دھن یعنی دولت کی لگن میں مگن رہتا اور اس کی پہم کوشش رہتی کہ بس کسی طرح میرا مال بڑھتا رہے میرا مال بڑھتا رہے اس نااقبت اندیش کے بس اندیش سے مال وہ دولت کی زندگی کے شب و روز اپنے اہل و عیال کے ساتھ خوب عیش و عشرت اور نہایت غفلت کے ساتھ بسر ہو رہے تھے ایک دن اس کے گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی اس رافیز دولت مد نے غلام کو دروازہ کھولنے کا حکم دیا غلام نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے ایک فقیر کو پایا فقیر سے آنے کا مقصد پوچھا فقیر سے جواب ملا جاؤ اور اپنے مالک کو باہر بھیجو مجھے اس سے کام آ غلام نے جھوٹ بولتے ہوئے کہا وہ تو تیرے جیسے کسی فقیر کی مدد کرنے باہر گئے ہیں فقیر چلا گیا کچھ دیر بعد دوبارہ دروازے پر دستک پڑی غلام نے دروازہ کھولا تو وہی فقیر نظر آیا اب کی بار اس نے کہا جاؤ اپنے آقا سے کہو میں ملک الموت ہوں اس مال کے نشے میں دھت اور یاد سے داخل شخص کو جب یہ پتا چلا تو تھراؤ تھا اور تھبرا کر اپنے غلاموں سے کہنے لگا جھاؤ اور ان سے انتہائی نرمی کے ساتھ پیش آؤ غلام باہر آئے اور ملک الموت علیہ السلام کی منت سماجت کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے آپ ہمارے آقا کے بدلے کسی اور کی روح قبض کر لیجئے اور اسے چھوڑ دیجئے آپ ارے السلام نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا پھر اس مالدار شخص سے کہا تجھے جو وسیعت کرنی ہے ابھی کر لے میں تیری روح قبض کیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا یہ سن کر وہ مالدار شخص اور اس کے اہل و عیال اٹھے رونا دھونا مچا دیا اس شخص نے اپنے گھر والوں اور غلاموں سے کہا سونے چاندی اور خزانوں کے صندوق کھول کر میرے سامنے ڈھیر کر دو فوراً حکمت کی تعمیر ہوئی اور اس سے نہ آپ اندیش مالدار کے سامنے اس کی زندگی بھر کا جمع کیا ہوا مال خزانے کے امبار کی صورت میں لگ گیا خزانے کے اس امبار کو جس میں طرح طرح کا مال و دولت سونا چاندی روپیہ پیسہ بے شمار و بے حساب کا اس خزانے کے امبار کو مخاطب کر کے وہ مالدار شخص کہنے لگا اے سلیل اور بدترین مال و دولت پر لالت ہوں میں تیری محبت کی وجہ سے برباد ہوا ہائے میں تیرے ہی سبب سے اللہ کی عبادت اور تیاری رس سے غافل رہا یق خزانے کے اس انبار سے ایک غیبی آواز آنے لگی اے و دولت کے پرستار اور پکے دنیا دارو گفلشیار مجھے ملامت کیوں کرتا ہے کیا تو وہی نہیں جو دنیا داروں کی نظروں میں زلی لو خوار تھا پھر میری وجہ سے آبرو دار بنا اور تیری رسائی شاہی دربار تک ہوئی میری ہی بدولت تیرا نکاح مالدار خاندان میں ہوا یقیناً یہ تیری ہی بدبختی ہے کہ تُو مجھے شیطانی کاموں میں اڑاتا رہا اگر تُو رائے خدا اللہ میں خرچ کرتا تو یہ ذلت اور رسوائی تیرا مقدر نہ بنتی بتا کیا برے کاموں میں خرچ کرنے اور نیک کاموں میں صرف نہ کرنے کا مشورہ میں نے دیا تھا نہیں ہر جس نہیں تجھے پیش آنے والی تمام تر تباہی کا ذمہ دار تو خود ہی ہے اس کے بعد سجدنا ملک الموت علیہ السلام نے اس کنجوس مالدار کی روح قبض کر لی میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے سلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اس عبرت انگیز شکایت میں ہمارے لیے بے شمار نصیحت اور عبرت کے مدنی پھول ہے آپ نے مال و دولت کے دیوانے کی قابل عبرت شکایت سماد فرمائی کہ ایسا شخص جو عمر بھر عیش کوشیوں اور نقصانی خواہشوں کے پیچھے پڑا رہا اللہ اور سوج اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ڈھیل سے بجائے سنبلنے کے اس کی غفلتوں کا سلسلہ طویل لمبا ترین ہوتا چلا گیا مال کے نشے میں مخبور غریب اور محتاجوں کی امداد سے دور اور عیاشیوں میں مسرور رہا کار ایک دل مرنا ہے موت موت ہے کہ مصداق موت کا رشتہ آ پہنچا اگر کے اس وقت مال کا فمار اترا ہوش ٹھکانے آئے لیکن اب پچھتا کیا ہوت جب چڑیا چپ چھو گئی تھے مال و دولت کے حریف افراد جنہیں دنیا و آخرت کے برباد ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی ان کے لیے شکایت میں درس عبرت کے بے شمار بدنی پھول ہے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج دعوت اسلامی کے سنت و بر میں بائیس خواجہ کی چوکھٹ دہلی شہر کے اندر شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہو ذرا خدا کے واسطے ٹھنڈے دل دماغ سے سوچئے غور کیجئے کہ ہم ہماری زندگی کا انداز کیا ہے ہم زندگی کس طرح گزار رہے ہیں ہمارے شب و روز کس طرح گزار رہے ہیں دنیا کے اس مال کی محبت ہم اپنے دل کے اندر کتنی پاتے ہیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ خود ہی اپنا احتساب کر لیجیے خود ہی اپنے زمین سے پوچھ لیجیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کا مقصد کیا سمجھ رکھا ہے ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو جینے کا انداز کیا اپنا رکھا ہے ہم نے اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا بنا کے رکھا ہے ہم نے اپنی دنیا کی زندگی کو سوارنے کے تعلق سے کیا کیا جتن کیے ہیں اور ہم نے دوسری طرف اپنی قبر اپنی آخرت کے تعلق سے کیا تیاریاں کی ہے اس دنیا کی زندگی جس کے بارے میں ہمیں پتا ہے پچاس سال ساٹھ سال ستر اسی ارے سو سال جی لیے پھر ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے اور قبر کے اندر سینکڑوں ہزاروں سال تنے تنہا رہنا ہے میدان محشر کے اندر جو پچاس ہزار سال کا ایک دن ہوگا اس میں رب تبارہ کا بات کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے زندگی بھر کے ایک ایک عمل کا ایک ایک پل کا حساب و کتاب وہاں پر سنانا ہے ان مشر کی سختوں اور رسوائیوں کا بیان کرنے کے لیے بھی ایک طویل وقت چاہیے انتہائی قسم کُرسی کا وہ عالم اور اس کے بعد حساب و کتاب کی وہ سختیاں اس میں اگر جیسے تیسے خلاسی اللہ السلّہ کے رضا شامیر حالو بھی پیار مصطفیٰ جان رحمت سلّہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ عنایت ہاتھ بھی تو جنت ٹھکانا ہوگا ورنہ ناراضی مولا جل کی صورت میں جلدی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں جہنم ٹھکانہ بن سکتا ہے اس جہنم جس جہنم میں ایک دن ایک گھنٹہ ایک منٹ ایک سیکنڈ کیا ایک سیکنڈ کے کروڑو حصے میں بھی ہم میں سے کوئی رہ ہی نہیں سکتا جس کے عذاب کو ایک سیکنڈ کے کروڑے حصے میں بھی ہم میں سے کوئی برداشت کر ہی نہیں سکتا اب ذرا کہ آخرت کی ہماری تیاری کیا ہے دنیا کی ہماری تیاری کیا ہے دنیا کی ہے دنیا اسی زندگی کے پیچھے ہم لگے ہوئے ہیں دنیا کی اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کے پیچھے مد مست بنے ہوئے ہیں اپنی دنیا کی زندگی کو خوب سوارنے کے لیے مال و دولت کی مال و دولت کی دھن ہمارے سروں پر بھی سوارے ہم بھی دنیا کے اندر یہ ارمان پالے ہوئے ہیں یہ تمنا لیے ہوئے ہیں کہ میں دنیا کا مالدار ترین فرد بن جاؤں میرے پاس بھی مال و دولت کے ڈھیر ہو جائے میرے پاس بھی خزانے کے انبار لگ جائے خوب عیش و راحت کا سامان مجھے میسر آ جائے میں اپنی دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنا لوں ابھی میرے پاس کرایہ کا مکان ہے اپنی آنر شپ کا مکان میں حاصل کر لوں چھوٹا مکان ہے عالی شان محل تعمیر کر لوں ایک سائیکل میرے پاس ہے موٹر سائیکل لے لوں موٹر سائیکل آ گئی تو جلدی سے کار لے لوں کار سستی ہے تو مہنگی کار لے لوں انڈیا کی کار ہے تو باہر سے امپورٹ کر کے بہترین کار حاصل کر لوں میرا لباس سادہ ہے اس لباس کو عمدہ بنا لوں سادہ لباس ترک کر دوں سیون لگے ہوئے لباس پہننے میں مجھے جن آتی ہے افسوس ہوتا ہے اور قیمتی سے قیمتی لباس پہننے کا ذوق و شوق میرا بنا ہوا ہے اپنے آپ کو خوب سجانے تھجانے کا میرا انداز بنا ہوا ہے کیا اسلامی بھائی کیا اسلامی بہن اپنی دنیا کی زندگی کو خوبصورت بنانے کے لیے اپنی دنیا کی زندگی کو راحت و آرام کی بنانے کے لیے ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ مجھے مال چاہیے مال اب اس مال و دولت کی چاہت میں کہ مال ہوگا تو مکان ہوگا مال ہوگا تو گاڑی ہوگی مال ہوگا تو قیمتی لباس ہوں گے مال ہوگا تو راحت کا سامان ہوگا مال ہوگا تو گھر میں اے سی بھی لگیں گے مال ہوگا تو گھر میں دیگر سہولتوں کے سامان ہوں گے مال ہوگا تو سردیاں آ رہی ہے گھر میں ہیٹر بھی لگیں گے باتھ روم میں گیزر بھی لگیں گے مال ہوگا تو گرم گرم لباس مال ہوگا تو بہترین بے شمتی اورنے بھی بسمنے کے سامان ہوں گے مال ہوگا تو گھر میں ہر طرح کی سہولت ہوگی مال ہوگا تو دکان میں ہر طرح کی سہولت ہوگی مال ہوگا تو مال کے ذریعے میں خوبصورت بنوں گا خوبصورت بنوں گی مال ہوگا تو مال کے ذریعے دنیا کے اندر اپنا وقار بناؤں گا مال ہوگا تو دنیا کے اندر اپنا اسٹیٹس بناؤں گا مال ہوگا تو یہ کروں گا مال ہوگا تو وہ کروں گا مال چاہیے مال چاہیے مال چاہیے اب اس مال کی چاہ اب اس مال کی جستجو اب اس مال کی محبت میں یہ مال چاہے حرام سے ملے چاہے حلال سے ملے اس کی طرف کوئی توجہ کرنے کو تیار نہیں ہے. اس مال کے حصول کی خاطر چاہے میری نماز برباد ہوتی ہو جائے مجھے مال چاہیے اس نماز کے لیے چاہے میرے روزے چھوٹ مال چاہیے اس مال کے چاہے مجھے مسلمانوں کے حقوق کو عمل کرنے بھلے ہو جائے. مجھے مال چاہیے. اس مال کے پیچھے مجھے مسلمانوں پر ظلم و ختم کرنا پڑے میں کر ڈالوں گا مگر مجھے مال چاہیے اس مال کے پیچھے مجھے مسلمانوں پر مار دھاڑ کا معاملہ کرنا پڑے میں کر ڈالوں گا مجھے مال چاہیے اس مال کے اصول کی خاطر مجھے قتل و غارت غریبی کرنی پڑے میں کر گزروں گا مجھے دنیا کا مال چاہیے اس مال کے پیچھے سگے بھائی کو بھائی کا خون کرنا پڑے بھائی کر ڈالے گا اس مال کے پیچھے بیٹے کو باپ کا خون کرنا پڑے بیٹا خون کر دے گا اسے دنیا کا مال چاہیے دنیا کا مال چاہیے دنیا کا مال چاہیے ہر کدھر بھی نظر اٹھائے میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں یہی دھن نظر آتی ہے مجھے مال چاہیے ارے جس دنیا کے مال و دولت کے پیچھے تنے پاگل بن کے جا رہے ہو کبھی سوچائے ہے ٹھنڈے دماغ سے کبھی سوچائے اپنے ذہن پہ غور کر کے کہ یہ مال و دولت میرے کتنے دن کام آئے گا ارے جب تک میری سانس ہے تب تک تو یہ کام دے دے گا لیکن جب میں قبر میں جاؤں گا تو چاہے دنیا میں کتنا ہی مال و دولت جمع کرنے میں کامیاب ہو جاؤں جس طرح سڑک پہ پڑی ایک لاوارس لاش کو کورے لٹھے کا کفن پہنایا جائے گا میں کروپتی کربوپتی ہو جاؤں مجھے بھی وہی کورے لٹھے کا کفن ملے گا ارے اس مال کے اصول کی خاطر خوار ہوتے چلے جا رہے ہو ذرا گور تو کرو کہ سڑک پر مرنے والا گریب مزدور اسے اس کی کمرے میں اتارا جائے گا جس طرح اس کی قبر میں کوئی بچھونا نہیں ہوگا اس کی کبرے میں کوئی پنکھا یا اے نہیں ہوگا اس کی کمرے میں کوئی راحت کا سابان نہیں ہوگا اے دنیا کے کروڑ پتی اے دنیا کے خراب پتی تیری قبر میں بھی کوئی فرش نہیں بچھائے گا تیری قبر کے اندر بھی کوئی آش کا سامان نہیں دے گا اس مزدور کی قبر میں بھی زمین پر لٹایا جائے گا اور تجھے بھی تیری قبر میں کھلی زمین پر لٹایا جائے گا اس مزدور کی قبر کو بھی اوپر سے اچھی طرح پیٹ کر کے منو من مٹی ڈال دی جائے گی اور تیری قبر کی بھی ایک ایک کھڑکی کو بند کر دیا جائے گا ایک ایک سوراغ کو بند کر کے اسی طرح منو مٹی تلے तरफ एक मजदूर की جائے होगी और بغل तरफ ایک میں تیری قبر بنے گی اور آنے والا کوئی پہچان نہیں کر سکے گا اس میں کروڑپتی کی قبر کون سی ہے مزدور کی قبر کون سی ہے یہ مال و دولت جس کے پیچھے مارے مارے پھرتے ہو ارے کروڑوں خربوں روپے دنیا میں جمع کر لو لیکن اپنی قبر میں ایک روپیہ لے جانے میں بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے چاہے کتنی بیش قیمتی لباس جسم پہ سجا لو جب ٹوٹے گی نا آپ کے یہی چانے والے سے آپ کے قیمتی لباس کو جسم سے جدا کر دیں گے ابو سباری اللہ تعالی نو کا بیان ہے سردار مکہ مکرمہ سلطان مدین منورہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زیادہ مال والے قیامت کے دن کم ثواب والے ہوں گے پارا تیس سورتر کی آخری آیت میں ارشاد رب اکبر السولہ ہے میرے آکائے امام اہل سنت مجدد دین و ملت بائی سے خیر و برکت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے مشہور زمانہ ترجمہ قرآن تنس ایمان اس میں ترجمہ یوں فرماتے ہیں پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کی پرسش ہوگی مبصر شہید حکیم الامت مفتی احمد یار خانت اللہ مبارکہ ہے اس میں سے باتیں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں میدان حشر یا دوست کے کنارے پر تم سے فرشتے یا خود رفتہ نعمتوں کے متعلق سوال فرمائے گا اور یہ سوال ہر نعمت کے متعلق ہوگا جسمانی ہو یا روحانی ضرورت کی ہو یا عیش و راحت کی حتی کے ٹھنڈے پانی اور درخت کے سائے راحت کی نیند کا بھی اللہ اللہ مفتی صاحب مزید فرماتے ہیں کہ بعد موت تین, وقت اور تین جگہ ہسخاب ہوگا پہلا قبر میں ایمان کا دوسرا حشر میں ایمان و امال کا اور تیسرا دوست کے کنارے نعمتوں کے شکر کا بگر اس تحقاق جو عطا ہو وہ نعمت ہے رب کا ہر عطیہ نعمت ہے نعمت جسمانی ہو یا روحانی اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک قصدی دوسرا وہ قصدی یعنی وہ نعمت ہے جو ہماری کمائی سے ملی جیسے دولت سلطنت مکان وغیرہ وہ بھی یعنی وہ نعمتیں جو محض رب کی عطا سے ہو جیسے ہمارے جسم کے آزاد ہمارے آنکھ ہاتھ پیر وغیرہ چاند سورج وغیرہ کسبی یعنی اپنی کوششوں سے حاصل کیے ہوئے مال یا ہنر یا ایسی نعمت کے متعلق تین سوال ہوں گے پہلا کہاں سے حاصل کی دوسرا کہاں پر خرچ کی اور تیسرا ان کا کیا شکریہ ادا کیا اور وہ بھی یعنی بغیر ہماری کوشش کے ملی ہوئی نعمتوں کے متعلق آخری دو سوال ہوں گے یعنی کہاں پر خرچ کی اور ان کا کیا شکریہ ادا کیا تفسیر خاصم تفسیر عزیزی تفسیر روح البیان وغیرہ میں ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ میں النعیم سے نبی کریم علیہ افضل الصلاطی و تسلیم کی ذات والا صفات منادے ہم سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا تم نے اتنی ان کی اطاعت کی یا نہیں کیونکہ حضور پرن شاق یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو تمام نعمتوں کی اصل ہے آپ سنب اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس دل کو روشن کر دے اس کے لیے تمام نعمتیں رحمتیں ہیں اور بد قسمتی سے جس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت نہ ہو اس کے لیے سب نئے متیں ہیں دولت عثمانی رحمتی اور دولت ابو جہل احمد میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج سنت بڑھے جت امام شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہو اور مدنی چینل کے ناظرین انتہائی عبرت کا مقام ہے انتہائی غور کا مقام ہے کہ حلال مال جمع کرنا کتنی بڑی آزمائش ہے حلال وہاں جمع کرنا بے شک گناہ نہیں دولت مندی کی وجہ سے کسی مالدار کو گناہ گار کہنا ربا نہیں اگر سو فیصدی حلال مال کے سبب کوئی مالدار بنا اور اللہ رسول اللہ تعالی وسلم کی فرما برداری کرتے ہوئے اس نے اپنا مال خرچ کیا تو گناگار پوجا سباب دارین کا حقدار ہے لہٰذا مال کمانا ہی ہے تو صرف اور صرف حلال طریقے پہ کمانا چاہیے مگر صرف بقدر ضرورت کمانے کا, کا حساب ہوگا اور بروج قیامت حساب کی کسی میں تاب نہ ہوگی حجت اسلام حضرت سجدنا امام محمد بن محمد بن محمد, بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ احیاء احلوم کی تیسری جلد میں نقل کرتے ہیں قیامت کے دن کو لایا جائے گا جس نے حرام مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا کہا جائے گا اسے جہنم کی طرف لے جاؤ اور ایک دوسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال طریقے سے مال کمایا اور حرام جگہ پر خرچ کیا کہا جائے گا اسے بھی جہنم میں لے جاؤ پھر ایک تیسرے شخص کو لایا جائے گا جس نے حرام ذرائع سے مال جمع کر کے حلال جگہ پر خرچ کیا کہا جائے گا اسے اس بھی جہنم میں لے جاؤ پھر چوتھے ایک اور شخص کو لایا جائے گا جس نے حلال ذرائع سے کما کر حلال جگہ پر خرچ کیا اس سے کہا جائے گا ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ ممکن ہے ممکن ہے تم نے طلبِ مال میں کسی فرض میں کوتا ہی کی ہو اب یہ حلال مال کا حساب شروع ہوا انتہائی عبرت ناک یہ روایت میرے میٹھے میٹھے سائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین انتہائی برت کے کانوں سے سنیے اب یہ حلال مال کمایا اور حلال جگہ پہ خرچ کیا اس کا حساب ہو رہا ہے حساب کا سلسلہ کیسے شروع ہو رہا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پرماتے سے کہا جائے گا ٹھہرو ممکن ہے تم نے طلب مال میں کسی فرض میں کوتاہی کی ہو وقت پر نماز نہ پڑی ہو اور اس کے روکو فضو اور وزو میں کوئی کوتاحی کی ہو کہے گا یا اللہ میں نے حلال طریقے پہ کمایا اور جائز مقام پہ خرچ کیا اور تیرے پرائز میں سے کوئی فرض بھی ضائع نہیں کیا اس سے کہا جائے گا ممکن ہے تو نے اس مال میں تکبر سے کام لیا ہو سواری لباس کے ذریعے دوسروں پر فخر ظاہر کیا ہو کرے رب میں نے تکبر بھی نہیں کیا اور فخر کا اظہار بھی نہیں کیا کہا جائے گا ممکن ہے تو نے کسی کا حق دبایا ہو جس کی ادائیگی کا میں نے حکم دیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو وہ کہے گا اے بے رب میں نے ایسا نہیں کیا میں نے حلال طریقے پہ کمایا اور جائز مقام پر خرچ کیا اور تیرے کسی پرس کو ترک نہیں کیا تکبر غرور بھی نہیں کیا اور کسی کا حق بھی ضائع نہیں کیا تو نے جیسے دینے کا حکم دیا میں نے اسے ایسا دیا پھر پھر کیا ہوگا پھر وہ سب لوگ آئیں گے اور اسے جھگڑا کریں گے کہیں گے یا اللہ نے اسے مال اتا کیا اور مالدار بنایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ہمیں دے اور ہماری مدد کرے اب اگر اس نے ان کو دیا ہوگا اور فرائض میں توتا بھی نہیں کی ہوگی تکبر اور فخر بھی نہیں کیا ہوگا پھر بھی کہا جائے گا رک جا رک جا میں نے پچھلی جو بھی نعمت عنایت کی تھی وہ کھانا تھا پانی تھا لذت ان سب کا شکر ادا کر سوال ہوتا رہے گا مسلم تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین اپنے دل میں اپنی آخرت کی محبت پیدا کرنے زلیل مال اس کی دھن دولت کی محبت دل سے نکالنے اپنے پیارے خدا سود اللہ کا خوف دل میں اجاگر کرنے اور پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا سچا عشق دل میں موجزن کرنے کے لیے میری آپ سب کو دعوت ہے آ جائیے دعوت اسلامی کے مدد محفل میں آ اپنے آپ کو آشی رسول کی صحبت میں رکھ دیجئے آشیقان رسول کی صحبت میں سنتوں کی تربیت کے مدنی बार میں بار بار بار بار سفر اختیار کیجیے آشیقان رسول کی صحبت میں سنتوں اور حاضری دیتے رہیے آشی قان رسول کی صحبت میں روزانہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت سے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنا احتساب لیتے ہوئے مدنی انعامات کے رسالے میں اپنی کھانا پوری कीजिए। اور یوں اپنی آخروں کو سوانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیے بڑے بڑے گناگار و بدکار سراسر دنیا میں مالے حرام کمانے کھانے اور کھلانے میں مصروف ترین لوگ بھی اس جارے جارے میکے, میکے میکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو کر کیسے نیکوکار بن جاتے ہیں آئیے آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بار عرض کرتا ہوں لانڈی باب ال مدینہ کی مکیم اسلائی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے ہمارے علاقے میں ایک مبلی کے دعوت اسلامی نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے عظیم جذبے کے تحت بڑی مستقیل مزاجی سے چوک درس دیا کرتے تھے ایک مرتبہ چوک درس میں ایک ویڈیو سینٹر والے کو بھی شرکت کی سعادت حاصل ہو گئی جب مبلی کے دعوت اسلامی نے فیضان سنت کا درس شروع کیا تو خوف خدا و اور اس کے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھرپور فکر آقیب سے مامور الفاظ تاثیر کا تین مر ویڈیو سینٹر والے کے دل میں پیوست ہو گئے باد درد جب استانی بھائیوں نے ان پر انتراضی کوشش کرتے ہوئے دعوت اسلامی کے افتوار سنت عبر جیت امام کی دعوت پیش کی اور راضی ہو گئے اور شرکت کی جس کی برکت سے الحمدللہ للہ ان میں تبدیلی آنے لگی کچھ عرصے میں انہوں نے ویڈیو سینٹر ختم کر دیا اور دھاگے کا کاروبار شروع کر کے حلال روزی کی طلب میں مشغول ہو گئے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد تو اپنے آپ کا وارث کر رکھیے پیارے گیارے مدنی ماحول سے بار بار بار بار بار بار مدنی کافلوں میں آشکار رسول کے ساتھ سفر اختیار کرتے رہیے مدنی نامات کا رسالہ پور کر کے ہر مہینے اپنے آپ ذمہ دار دعوت استعمال کو جمع کرواتے رہیے سنت وجی مات میں آئیے دوسروں کو لے کر شرکت کرتے رہیے اور اور اپنے گھر اور اپنے دکان اپنی آفس جہاں بھی رہے دیکھتے رہیے مدنی چینل میں. مدنی چینل کے ذریعے بھی اپنے آپ کو مدنی ماحول سے وابستہ رکھتے ہوئے نیک بنانے کی کوششوں میں مصروف رہیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا و آکرت کی بھلایا نصیب فرمائے دنیا کی محبت سے پیچھا چھڑا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے مدنی حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائیں آمین بجاہی نبجی